جہاد کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ درس جاری ہے اور آج کے درس میں ایک دو تین چار چلیں دیکھتے ہیں چار پہ بات کر سکتے ہیں تین پہ جتنے پہ بھی آج کے درس میں جو غلط فہمی ہے نمبر ایک آپ کہتے ہیں کہ امت میں شرک موجود ہے اور جب تک یہ شرک موجود ہے اور شرک کی نہوصت موجود ہے تو کامیابی مشکل ہے تو شرک تو تا قیامت رہے گا تو کیا ہم جہاد چھوڑ دیں اور لوگوں کو صرف توحید کی دعوت دیتے رہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد کا مکمل انکار آپ لوگ بھی تو جہاد کا انکار ہی تو کرتے ہو دوسرے لفظوں میں کیا فرق ہے تمہارے بیچ میں اور رافذی شیعہ اور تبلیغی جماعت والے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جہاد نہیں آج آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاد نہیں آج تو فرق کیا ہے اس میں ایک نہیں دو غلط فہمیاں ہیں پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ شکا قیامت موجود ہے تو کیا ہم جہاد چھوڑ دیں دوسری غلط فہمی آپ لوگوں کا جہاد چھوڑنا اور رافضی شیعہ اور توری جماعت والوں کا چھوڑنا کیا برابر نہیں ہے پہلی غلط فہمی کا جواب یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شرک بدکاریاں یہ سب رہیں گی یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے سوال یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک موجود تھا بدکاریں بھی موجود تھیں اور صحابہ کرام کے دور میں بھی مشرکین موجود تھے بدکار لوگ بھی موجود تھے تابعین کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا اور ہر دور میں شرک بدعت اور خرافت رہی ہے لیکن اس دور کے شرک میں اور آج کے دور کے شرک میں فرق ہے اور شاید صرف اسے نظر آتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے جو شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ امت میں نہ تھا وہ کافروں کے بیچ میں تھا دو گروہ تھے ایک مومن تھے جو نبی کریم صلیم کی امت ہی تھے ان میں شرک نہ تھا اور دوسرا گروہ جو کافروں کا گروہ تھا ان میں شرک موجود تھا اور صحابہ کرام کے دور میں بھی یہی ہوا تابعین کے دور میں بھی یہی ہوا امت میں مشرک نہیں تھے یہ جو بہترین تین صدیاں گزری ان کے بعد سے آہستہ آہستہ شرک بدعات اور خرافات میں اضافہ ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ امت میں شرک شروع ہوا آج کے دور میں شرک امت میں ہے جو امت جہاد کرنا چاہتی ہے اسی امت کے اندر شرک ہے وہ امت ملوث ہے شرک میں تو پہلا فرق تو یہ ہے اچھا اگر شرک موجود ہے امت میں یہ مان لیا کہ آج امت میں شرک ہے کل کا شرک امت میں نہ تھا تو کیا جہاد چھوڑ دو تو کیا کریں ہم اس کا جواب یہ ہے کہ ہم وہ وہی کچھ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے زلف کے وقت کمزوری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ سال گزارے اور دو سال مدینہ میں گزارے اور کوئی جہاد نہیں کیا لیکن شرک موجود تھا صرف موجود نہ تھا بلکہ عروج پہ تھا کعبہ اللہ تعالی کا گھر ہے کعبہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بدھ تھے جنہیں صبح شام پوجا جاتا ہے اللہ تعالی کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا تلوار نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا مدینہ میں پہلے دو سالوں میں کوئی جہاد نہیں ہوا وجہ کیا تھی سب سے پہلی وجہ جو ہے طاقت اور قدرت جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں وہ طاقت نہ تھی وہ قدرت نہ تھی ایمان کی طاقت تو موجود ہے الحمدللہ لیکن اصل کی طاقت جو دوسرا سبب ہے کامیابی کا ایمان کی طاقت کے بعد وہ موجود نہ تھا اور آہستہ آہستہ جیسے ہی یہ طاقت ملتی گئی اللہ تعالیٰ کم الحاکمین ہے اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب اب طاقت آ گئی ہے اور مومنوں اور منافقین کو نمایاں کرنے کا وقت آ گیا ہے اب جہاد کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا آج کے دور میں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جہاد نہیں ہے یا جہاد مشروع ہی نہیں ہے یا جہاد کسی صورت میں کرنا نہیں چاہیے ہماری صرف اتنی گزارش ہے جہاد کریں شرعی ضوابط کے ساتھ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ویسا جہاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کے وقت غرف کے وقت کبھی کسی کافر پر حملہ نہیں کیا آج امت کا حال سب کے سامنے کسی سے مخفی نہیں ہے خود امتی ہی جانتے ہیں خود یہ لوگ بھی جانتے ہیں جو کہتے ہم جہاد کرنا چاہتے یا جو کہتے ہم جہاد کر رہے ہیں یہ بھی جانتے کہ آج امت کا کیا حال ہے طاقت کے اعتبار سے کوئی طاقت موجود نہیں نہ تو ایمان کی طاقت ہے میں پور امت کی بات کر رہا ہوں ایک خاص گروہ کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی اصل کی طاقت موجود ہے